جی بزرگ ہمارے ہیں رفیق خوشحالی یہ جی رفیق خوشحالی بھائی مائک پر تشریف لاتے ہیں السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فلاح مفتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوچ کا لینا بنا حرام کرا دیا ہے قطعی حرام ہے یہ اس کو غیر مسلموں سے لینا دینا جائز کرا دیا ہے اس کو لینا جائز کرا دیا ہے کیا سب سے پہلے پوچھنا یہ سب سے پہلے اس کو جائز ہے دوسرا سوال ہے کیا دارال اسلام میں بھی یہ غیر مسلم سے لینا جائز ہے یا نہیں جس طرح پاکستان کراچی سے خیبر تک حکومت پاکستان کی ملکیت میں ہے اور وہاں پر تمام زمین جو ہے وہ دوسروں کو ملکیت دی جاتی ہے لیکن اصل میں پاکستان کی ملکیت اس کے اندر غیر ممالک کے جو بینک وغیرہ ہوتے ہیں اس نے آج کل یہ رواج ہے کہ اس میں آپ پیسہ رکھ دیں اور اپنا اس کو جائز سمجھتے ہیں کیا ان سے سود لینا جائز ہے یا نہیں جزاک اللہ خیر السّلام علیکم جی میرے بھائی جہاں تک غیر مسلم اور دار الحرب میں سود رہنے کا مسئلہ ہے تو وہ آئمہ احناف میں بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے بعض روایتوں کے مطابق جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں تو سب سے پہلے تو امام اعظم نے اگر دیا تو یقینا قرآن و سنت سے ہی دیا اپنی طرف سے تو وہ فتوا نہیں دیتے اور مسلمان ملک میں کسی بھی بینک سے سود لینا جائز نہیں ہے بلکہ مسلمان ملک میں یا کسی ملک میں جہاں مسلمانوں کے بینک ہیں انہی میں پیسے رکھنے چاہیے غیر مسلموں کے بینکوں میں پیسے بھی نہیں رکھنے چاہیے یہ ان کی مدد کرنا ہے اور ان کو تقویت اچانا ہے مسلمانوں کے خلاف سلم کتنے تو کہتا نا جو ہے وہ پیسے نہیں رکھنے چاہیے کوشش کر کے ہاں جہاں مسلمانوں کا ملک نہیں ہے وہاں رکھنے ایک مجبوری ہے تو وہاں رکھے گا تو اس کو اور اگر اس میں کوئی مسلمان پارٹنر نہیں ہے تو ان سے پھر وہ سود نہیں نفع لے سکتا ہے وہ سود ہو گئی نہیں اس کو سود کہہ نہیں چاہیے کیونکہ سود تو بارہ حرام ہے